بسم اللہ الرحمن رحمٰن دوستوں والدوں کے مطابق دوسرا حصہ دوسرا موضوع دوسری بات کہ یہ جو تدابیر عام مولوی حضرات بتاتے ہیں یہ احتیاطی تدابیر نہیں ہے یہ بہت فسادی تدابیر ہیں غیر شریح تدابیر ہیں شریف ایک تو لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں کہ لوگ گھروں میں رہنے کے لیے پریشان ہیں آپ کہ جب کسی سے ہاتھ بھی نہیں ملانا کرسی کو ہاتھ نہیں لگانا اگر کسی نے کسی دروازے کو ہاتھ لگا دیا مکئی کینیڈا کہہ رہے ہیں اس کو بھی ہاتھ میں لگانا تو ظاہر بات ہے جو کوئی مقیم کینیڈا ہیں ان کی کرسی کو بھی تو کسی نے ہاتھ لگا کے رکھا ہے وہ آپ بیٹھ گئے ہیں غرض ہے کہ ایسی لاجانی اور محمل سی باتیں ہیں سوائے پریشانی کے ان سے آج خیر جو مرضی کرتے ہیں لیکن ہمیں پریشانی اس بات کی اور جو ہم بولنے کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں نا مع اس وجہ سے کہ یہ لوگ ایسی ایسی غلط باتوں کو اسلام کی طرف منسوخ کرتے ہیں یہ ہمیں گبارہ نہیں سب سے پہلے اس سلسلے میں وہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملک شام سرگ سے واپس ہونے کی روایت ہے اس کو پیش کرتے ہیں اور اس سے دلیل بناتے ہیں اس کا جواب میں دینا چاہوں گا کہ ان لوگوں نے آپ کے لوٹنے کا جو سبب ہے اس پر غور نہیں کیا اور اس کو سمجھا نہیں جو البا نے لکھا وہ کیا ہے جس طرح ان لوگوں نے گمان کیا ہوا ہے کہ وہ آگے تعاون تھی ملک شام میں تو اس سے ڈر کی وجہ سے بھاگنے بچنے کی وجہ سے آپ پیچھے ہو گئے سرف سے واپس ہو گئے اسی طرح حضرت عمر پاک کی اس واپسی سے کچھ لوگوں کو اس وقت مغالطہ ہوا اور انہوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ حضرت عمر جو ہے وہ محض ملک شام میں پڑی ہوئی تعاون سے بچنے کے لیے واپس ہوئے تو اس کا اضالہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح کیا کہ دو صحیح روایتیں میں سناتا ہوں دو شہیل جو شرح مہان الفار کے اندر امام تحاوی تحاوی شریف جس کو کہتے ہیں تحوی شریف کے اندر ہے تحوی شریف کے ساتھ امام ابن عبد البر مالکی رضی اللہ تعالیٰ کی تمہید کے اندر ہے باد المعون کے اندر ہے امام ابن حجر اسکلانی کی جو ہے غرضے کے بہت سی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے تاریخ دمشق کے اندر ہے اور سنت بالکل صحیح ہیں حافظ ابن حجر اسکلانی نے بادل الماعون کے اندر سند صحیح فرم قرار دی ہے امام بدرالدین عینی نے شرح تحوی کے اندر نوخاب الفکار کے اندر سند صحیح اسناد صحیح فرمایا غارد سند صحیح کے ساتھ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے یہ ثابت ہے کیا پہلے میں کیاوی شریف سے روایت پیش کر رہا ہوں نوخاب الفکار جلد چودہ کتاب القراہ صفہ نمبر سو پہ ہے جو بیروت کا شاپ ہے دار النوادر خو. عمر بن خطاب رضی اللہ فرما اللہ فرد تو من نے وان ابرمن ذالک من الخم وبرا حضرت فاروق رضی اللہ تعالی فرمایا اللہ لوگ میرے ساتھ تین باتوں کو جوڑتے ہیں اور میں تیری بارگاہ میں صاف رہا ہوں میں ان سے بری پہلی بات یہ ہے کہ فرق تو میرا تعاون یہ لوگ سمجھتے ہیں میں تعاون سے بھاگا تعاون سے بھاگا او وہی جو قصہ یہ مقیم میں کینیڈا بھی سنا رہا تھا قصہ ہے لیکن اس سے یہ نتیجہ غلط لے رہے ہیں آپ نے فرمایا یہ لوگ کہتے ہیں مجھ پر الزام دیتے ہیں میں تعاون سے بھاگا ہوں اے اللہ انا من ذالک اے اللہ میں بریو ذمہ ہوں میں تیری بارگاہ میں بریو ذمہ ہوں تو مجھے جانتا ہے میں تعاون سے نہیں بھاگا ایک روایت یہ ہے یہ شرا مشکل اور آثار میں ہے اور قربان جائیں جو صحیح روایت جو صحیح روایت عبد البال کے پاس تمہید میں ہے اس کے لفظ دیکھیں اس میں یہ آنا عبد اللہ عمر قمر کال اجے تو نو شام بابا جد تو ہوں نہ منفی خبائی بکا سمے تو من یسور يقول یقو مغر لی رو من قال عروہ بالا گانا ادوا کا حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں جب میرے ابا جی واپس آئے ملک کے شام سرگ سے تو میں نے اپنے ابا جی کو چارپائی پہ سوتے ہوئے یہ کہتے ہوئے سنا اللہم ہوں مغفر لی روزو ایم انسرگا اللہ جو میں سرگ سے واپس آیا وہ مجھے بخش اروا فرماتے ہیں آپ نے ملک شام کے حاکم کی طرف لکھا جو ان کا نائب تھا ادھر اور جب تعاون ملک کے شام میں دوبارہ آئے مجھے اطلاع دینا میں ملک کے شام میں تعاون کے ہوتے ہوئے جاؤں گا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے عمر تعاون سے بھاگنے والا نہیں یار شرم یا تین ملاوں کو یہ کیوں ایسی باتیں چھپا حقیقت کیوں نہیں بنتا اب وہ لوٹے کس وجہ سے تھے کیوں لوٹے تھے وہاں سے لوٹنے کا مقصد یہ تھا وہاں اس سے بھاگنا نہیں تھا بلکہ آپ نے وہاں پر بخاری مسلم کی روایت میں یہ مثال دی تھی حضرت ابو بن کو کہ ایک جگہ ایک جگہ فرمایا گھاس اچھا ہے چراگاہ اچھی ہے اور دوسری جگہ نہیں ہے تو کدھر بھیجو گے اپنے جانوروں کو چرنے کے لیے انہوں نے کہا جو اچھی جگہ وہاں بھیجیں گے تو فرمایا میں اس طرح کر رہا ہوں میں اس طرح کر رہا ہوں کہ ایک جگہ پہ تاؤن آئی ہوئی ہے تو وہ جگہ اگرچہ میرا اعتقاد ہے کہ کچھ نہیں مجھے لگے گا میں بھاگنے والا نہیں ہوں لیکن وہ جگہ رہائش کے لیے خوشحال نہیں تھی تو میں خوشحال جگہ میں رہنا چاہتا رہنا چاہتا تھا اس وجہ سے ورنہ کوئی کہے کہ عمر تعاون سے بھاگا ہے میں بھاگنے والا نہیں ہوں اپنے خط لکھا اپنے نے اپنے حاکم نائب کو کہ بتانا مجھے پھر میں آؤں گا میں آؤں گا وہاں پر رہوں گا تاکہ پتہ چل جائے کہ میرا فرار مقصد نہیں تھا اس روایت کا یہ جواب ہو گیا ہو گیا کہ نہیں دوسری روایتیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سناتے ہیں کوڑ کے متعلق وہاں پر بھی وضاحت نہیں کرتی کہ کوڑ والا آیا تو آپ نے بیعت نہیں فرمائی وفد ثقیف آیا تھا بات کو سمجھنا ثقیف <سؤال> <خف> <خف> <مرد خف> <خف> قبیلے کے وقت آئے اس میں ایک کوڑ والا شخص آپ نے اس کو فرمایا تیری بیعت ہوگی ادھر بیٹھ اگرچہ میں چند دن پہلے اعلی حضرت کے حوالے سے اس کی ساری وضاحت کر چکا ہوں تو اس کو بیت نہ فرمانے کی وجوہات چھ لکھی ہیں اعلی حضرت نے وہ میں نے بیان کی ہیں ٹھیک ہے ان میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ بیماری اڑ کر کیوں اب اس کا اور جواب سنو امام صاحب شرح مشکل آثار میں بادل الماحور کے اندر حافظ ابن اجر نے محدث ابن خزمہ نے کتاب التوکل میں جس کو جن کو امام الائمہ کہتے ہیں محدث ابن خزمہ اور امام بخاری کے استاد مصنف ابن ابی حدیث کی کتاب ان سب کے اندر روایت اعلیٰ حضرت نے اس روایت کا پورا دفاع کیا اور امام ابن خزمہ نے اور جناب جی یہ ابوداؤد کے اندر ہے ترمز کے اندر ہے ابن ماجہ کے اندر ہے یا حافظ ابن حجر اسکلانی فرماتے ہیں تخریج ادکار کے اندر حدیث حسن ہے ابن خزیمہ نے اس کو صحیح قرار دیا حاکم نے صحیح قرار دیا ایک کوڑ والا شخص آیا آپ علیہ اللہ نے فرمایا ادن نیڑے ہو جائے وکل سے قتم بلّاہ کھا اللہ کا اللہ پر بھروسہ کر اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے کھا اپنے ساتھ پوڑھ والے کو کھلایا حضور نے تم خود سمجھدار ہو, ہو اگر یہی بات ہوتی یہ ایک سے بیماری اڑ کر دوسرے کو لگ جاتی ہے احتیاطی, احتیاطی تدابیر تدابیر تدابیر اور حضور نے اسی وجہ سے اس کو دور بٹھایا تھا تو کھانا کیوں کھلایا وہ دنوں کل سے ختم بلّہ ہے اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے تھا حضور کی ذات کیا اللہ و کے پتہ نہیں کتنے ولی گزرے ہوں گے ہزاروں کے قصے ہیں کہ کوڑ والے پتہ, بارد پتہ بارد نہیں کون کون سی لا علاج بیماریوں والے لوگ آئے, آئے, آئے انہوں نے ایک ساتھ بیٹھا کر کھلایا تو جو بیمار ہوتے تھے کوڑ والے ان کے کوڑ ہی دور ہو جاتے تھے یہ مسلمان ہے کافر کافر تھوڑے لوگ تو کافروں کا کام ہے دور بھاگنا مسلمانوں کا کیا کام ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کوڑ والے سے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا یہ نفس کمزور ہے عقیدہ نہ خراب ہو جائے تم یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ اتفاق سے اوپر قدرت والا تمہیں لگا دے اور تم سمجھو اے اس کے ساتھ لگے تھے تو اس وجہ سے چمبڑ گئی صرف عقیدہ تمہارا خراب نو عقیدہ بچانے کے لیے حضور نے فرمایا بچو اور جہاں دیکھا حضور نے اپنی ذات کو تو وہاں پر کوئی خلل نہیں تھا کوئی خطرہ نہیں تھا عقیدہ خراب ہونے کا حضور نے فرمایا میرے ساتھ کھا لے اور اور سنو لوگ لو کی بات صحیح سرحد کے ساتھ صحیح سرحد کے ساتھ, ساتھ, ساتھ مصنف ابن نبی شہبہ اور دیگر کتابوں میں آئے کہ وہی شخص اعلی حضرت نے بھی لکھا ہے اپنے رسالہ شریف کے اندر الحق المشتلا <تصفيق> کے اندر میرے خیال میں آپ نے فرمایا کہ وقت او جو آیا تھا نا یہ لطیفہ کی بات ہے بڑی زبردست بات جو آیا تھا اور سقیف کے وقت میں اور رضو نے فرمایا پیچھے میری بیگ ہو گئی یہی شخص آیا حضرت صدیق اکبر کے دور خلافت میں آیا آیا بولو بولو بولو اچھا اللہ توجہ وہ عادت بنی ہوئی نا تو وہ گھروں میں بیٹھے اور میں بولو بولو گیا یہ ہے روایت صحیح صنعت بالکل لوہے لوہے توڑ سنعت ہے یہ روایت یہ دیکھو العقل مال مجدوم یہ لوگ نہیں پڑھتے مولانا جی اس کی تصویر دیں یہ مصنف ابن ابی صحبہ ہے حیات کرنی چاہیے حیات شرم آنی چاہیے یہ دیکھو مصنف ابن ابی صحبہ کتاب القرما حدیث نمبر ہے دو سو پچاس اکیس دو سو پچاس اکیس دو سو پچاس بائیس اور جو میں پیش کر رہا ہوں یہ ہے دو سو پچاس عن وکیل ان عبد الرحمن بن خاص ان ہے لوہ توڑ بخاری مسلم کی صنعت بن سکیف عام قوم و تنا ہدا یا انلجام پکا لہو ابو بکرا قربان لکول وہی وقت آیا ابو بکر جو حضور کے دور میں آیا تھا اسی طرح وہ کوڑ والا شخص ان کے ساتھ کھانا پیش ہوا لوگ جو آئے ہوئے تھے وہ قریب ہوئے کھانے وہ شخص بچارا جس کے ساتھ جو کوڑ والا تھا وہ دور ہو گیا حضرت ابو بکر نے فرمایا قریب ہو جائے جی. وہ قریب ہوا آپ نے فرمایا کھا اس نے کھایا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ آبو بکراہ وہی ہاتھ رکھتے تھے کھانے پر جہاں پر وہ کوڑ والا ہاتھ رکھتا سبحان اللہ جہاں وہ کوڑ والا تو میرے بھائی بتائیں یہ سدے کے اکبر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان کو سمجھ نہیں آئی اور میرے خیال میں میں تو سمجھوں گا کہ ایسے مولویوں کو جواب دیا گیا رسول پاک کی طرف کہ کوڑ والی حدیث وہ جو آیا شکیف کا وہ شخص وفد میں تو یہ اس سے لوگوں کو ایک دوسرے سے دور رہنے کا سبق دیتے ہیں اور خوب نفرت دلا رہے ہیں ہاتھ بھی نہیں ملانا بچوں کو پھینک دو فلان کر دو یہ کر دو وہ کر دو ہوئے ہوئے پتا نہیں کیا ہو جائے یہ جس طرح ڈرا رہے ہیں हैं, हैं? हैं, हैं? اللہ کے رسول دیکھ رہے تھے اللہ پاک دیکھ رہا تھا حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں وہی وفد آیا وہی شخص آیا وہی وفد آیا وہی شخص آیا اور پھر کوڑ والے کے ساتھ حضرت صدیق عجیب و غریب مہربانی اور شفقت اس کو اکٹھے کھلایا کھانے پر وہی وہ ہاتھ رکھتے تھے جہاں پر وہ ہاتھ رکھتا یہ کر کے کیوں دکھایا تاکہ پتہ چل جائے کہ میں, میں ان کا خلیفہ ہوں تو میرے رسول کا جو عمل تھا اس کا مقصد وہ نہیں جو تم نے سمجھا ہائے ہائے وہ مقصد نہیں ہے جو تم نے سمجھا بلکہ مقصد یہ ہے کہ عقیدہ بچانا مقصود ہے عقیدہ خراب نہ نفل کوئی کمزور نفس کمزور دل کو یہ نہ سمجھ بیٹھے کوئی اڑ گئی کہ وہ پتہ نہیں یار نہ ایسا کرتا تو نہ ایسا نہ ایک حدیث تو یہ وہ اس حدیث کا جواب ہوگا دیکھیں اسی مصنف ابن میں اسی باب کے اندر کوڑھی کے ساتھ کھانے کا پورا باب ہے اب میں دو سو پچاس اکیس روایت پیش کرت بالکل شرط شیخین پر ہے بخاری مسلم کو بتا حضرت سلمان فارسی کا نام آپ نے سنا ہوگا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کیا کرتے تھے کان یسن الطام کسب فید اپنے اپنی کمائی سے کھانا پکاتے تھے اپنی کمائی سے ایک تو نذرانے ہوتے ہیں نا نہیں مزدوری محنت وغیرہ جس کر کے اپنی کمائی سے کھانا پکاتے اور کوڑ والے لوگوں کو بلاتے بھائی یا اکولو باہ ان کو اکٹھے بٹھا کر کھلاتے ارے میرے بھائی اور رحمت عالمین نے تو یہ رحمت بتائی ہے یہ تو یورپ کے لانتیوں کا کام ہے جنہوں نے افراتفری پھیلا دی ایک دم دنیا میں بھائی کو بھائی سے باپ کو بیٹے سے بیٹے کو مائی سے نفرت دلا دی ہمارے رسول نے تو یہ سب ایمان سے بتاؤ سلمان فارسی کے ساتھ کھانے والے کوڑی پتہ نہیں کتنے ٹھیک ہوگا سلمان فارسی کو ذرا بھی فرق نہیں آیا اور سنیے اور سنیے بھائی دو سو پچاس چھبیس میں صرف صحیح روایتیں سنا رہا اس کے اندر جو کوئی روایت کمزور ہے اس کو میں پیش کرنا گوارا نہیں کر رہا حالانکہ اس مقام پر کوئی حرض نہیں اس کو بیان کر دوں لیکن پھر بھی میں کو نہیں شیئر رہا نہیں پڑھ رہا حضرت وکرما رکرما حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں ایک کوڑ کوڑ والا آیا حضرت ابن عباس عبداللہ بن عباس حضور کے اچھا اچھا پاک کے بیٹھے پاک کو گلے لگ سے ملنا شروع کر دیا میں نے کہا کوڑ کوڑی سے مل رہے ہیں یہ غلام تھے نا کوڑ والے سے مل رہے ہیں حضرت ابن عباس کیوں کے صاحب تھے حضور کے گھرانے کے تھے آپ فرماتے ہیں اہل بیت میں سے آپ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے یہ تم میں سے اور تم سے اور مجھ سے بہتر ہو تو یہ مجھے مل رہا ہے ہو سکتا ہے اسی کی وجہ سے ہم بخشے جائیں اور ہم پر رحمت ہو جائیں اللہ یعنی غلام کو پتہ نہیں تھا تو غلام کو سمجھا دیا کہ یہ, یہ ہے سب. خبردار یہ نفرت نہیں رکھنی اللہ سبحان اور سنیے روایت بالکل صحیح سند اما عائشہ پاک کی بات بتاتا ہوں یہ بھی حضور کے کرانے کی بات ہے حضور کے گرانے کی بات ہے. اللہ کو بھی رکھ سند سنت بالکل لوہے توڑ سند کمال ہے اما پاک کا ہے غلام خلا. اس کو کوڑ اما جی کا غلام ان کو کوڑ کی بول پکان آپ فرماتے ہیں فکان جنام الا فراشی میرے گھر کا جو بسترا ہوتا تھا باہر بچھا ہوا اس پہ وہ سو جاتا تھا وجاقل افی صحافی ہمارے پیالوں برتنوں میں کھاتا تھا آپ فرماتے ہیں ولاؤ کان آشا خان باق یا اعلیٰ جب تک وہ زندہ رہتا اگر اگر اس کے بعد بھی زندہ رہتا نا تو جس طرح وہ کرتا تھا میرا معمول اس کے ساتھ تبدیل نہ ہوتا وہ اسی طرح ہی کرتا رہتا یعنی کیا مطلب کہ نہ ہم اس سے کوانڈے جدا کرتے اور نہ کیے اور نہ ہی ہم نے اس کو اپنے گھر بستر. کے بستروں سے روکا کہ بستروں میں نہیں آنا بھائی ہے ہم نے تو مسجدوں کی چٹائیں بھی اٹھا لی یہ نام نامقیم کینیڈا صاحب کے پیچھے کتابیں بھری ہوئی ہیں اور یہ تارق جمیل ہے اور فلان ہے یہ جتنے حضرات ہیں یہ روزانہ بیان کرتے ہیں پتہ نہیں کیا بیان کرتے ہیں ان کو ویسے مجھے طارق جمیل کا نام لینے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ دس علماء دیو مند ہیں جنہوں نے اس پر خوب فتوے دیے وہ الحمدللہ اس کو ان کے فتوے کافی ہیں مجھے ضرورت نہیں لیکن پھر بھی میں لوگوں کو تنبیہ کرنا چاہتا ہوں جو اس کے رونے چلانے کو دیکھتے ہیں اور دوسروں کو یہ جی سب اس طرح کی جتنے باتیں کرنے والے ہیں پہلی بات تو ان کے لوگوں کو میں ضرور کہوں گا تو بتاؤ تو صحیح یہ باتیں کیوں چھپا جاتے ہیں یہ وہی باتیں کرتے ہیں جو انگریز چاہتے ہیں باقی چھپا کیوں جاتے ہیں سمجھ نہیں آئی والے کینیڈا والے صاحب کہہ رہے ہیں فون والی بیماری جو ہے یہ ایسی بیماری ہے کہتے ہیں وہ کہہ رہا ہے میں نے سنا ہے فون والے کے ساتھ زیادہ وقت گزارو تو یوں ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے یہ ہو جاتا ہے یہ ہم آشہ کے پاس گرا کر افسوس ہے ایمان سے بہت پریشان کرتا اتنا پریشانی تو وائرس سے نہیں آنا تھی جتنا کے لوگوں کو ان کی بناوٹی فسادی احتیاطی تدابیر سے پریشانی آ رہی ہے حضرت سیدنا فاروق اعظم کا واقعہ سنو طبقات ابن اپنے سے یہ اللہ رخوبی یہ دیکھیں بھائی اللہ <سؤال> <سؤال> حضرت سیدنا فاروق اعظم کا قصہ سنیں تارک جمیل نے یہ بیان نہیں دیا اور فلاں, فلاں جو بیٹھے ہوئے ہیں حضا نہیں آتی ادھر دیکھ کر سر صحیح ہے بھائی تباخاتے میں حضرت صحابی معیب بن ابھی فاطمہ دوستی تین سو, سو دو اٹسٹھ نمبر ہے صحابی کا نمبر یعنی کتاب والے نمبر لگا کر ان کے حالات دیا کر رہے ہیں تو ترجمہ نمبر یہ محمود بن لبید کہتے ہیں مجھے یاہیا بن حکم میں جش کے جرش جرش علاقے پر امیر بنایا میں آیا. آیا, آیا, آیا لوگوں نے مجھے بتایا کہ عبداللہ بن جعفر تیار مولا علی کے بھتیجے بریوایت بیان کر رہے ہیں حدیث کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درد یعنی کوڑ والے سے فرمایا کوڑ والے کے لیے فرمایا اس سے بچو جیسے درندے سے بچتے جب وہ ایک وادی میں اترے تو دوسری وادی میں میں نے میں نے کہا واللہ اگر ابن جعفر نے ایسا کیا تو وہ جھوٹ نہیں بول اگر یہ بیان کیا جب مجھے جورش سے معذور کیا گیا تو میں مدینہ میں آیا عبداللہ بن جعفر تیار موجود تھے میں نے آکر کر کی حضرت جورش کے علاقے والے آپ سے یہ روایت حدیث سناتے ہیں انہوں نے فرمایا کاذہ بول اللہ کی کہ انہوں نے جھوٹ بولا جھوٹ بولا میں نے یہ بیان نہیں کیا میں نے عمر کو دیکھا کہ برتن میں پانی آ رہا ہے ان کے پاس معاقیب کو پلاتے ہیں اور محقیب صحابی کو کوڑ کی بیماری تھی ان کو وہ پلاتے ہیں اور پھر پیتا ہے ان سے اور حضرت عمر اس سے لے کر اور منہ لگا کر وہیں سے پیتے ہیں جہاں سے حضرت معاقیب پیتے ہیں اور فرمایا میں نے حضرت عبداللہ بن جعفر تیار فرماتے ہیں میں نے اس وقت اندازہ لگایا کہ عمر یہ اس وجہ سے کر رہے ہیں وہاں سے جہاں سے اس نے منہ لگا کے پیا ہے یہ وہاں سے اس وجہ سے پی رہے ہیں تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ یہ اڑ کر بیماری لگنے کا کوئی چکر نہیں ہے یہ صحیح سمجھ کے ساتھ روایت سب اقدات ہے میں نے سانس ہے اب دیکھیں ایک میں تارق جمیل نے ایک روایت پیش کی ہے اس کے اندر تھوڑی تبدیلی بھی اس نے کی ہے اور پھر تبدیلی کر کے اس کا معنی بھی خوب بدلا ہے انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے یہ پتا نہیں کیا کچھ اس نے کہا میں اصل کتاب نکال کے بیٹھا ہوں یہ واقعہ جو اس نے پیش کیا امام اہل سنت نے اپنے رسالے کے اندر بھی اس کا اشارہ دیا ہے لیکن پوری تفصیل کے ساتھ اعتلال تلال القلوب کتاب امام خرایتی کی اعتلال القلوب محدف خرا کی سند اس کی صحیح ہے بالکل صحیح سند ہے اب میں وہ سناتا ہوں سنا، سنا، سنا، سنا، سنا، سنا، سنا، سنا، یہ دار التوں العلمیہ کی چھپی ہوئی ہے ایک سو یہ حدثنا ابراہیم بن الجنید قال حدثنا آمر بن مرزوق الباحی قال حدثنا مالک بن عاند اللہ بن محمد بن آمر بن حاضم عان بن ملائک کا مر رحمه اللہ مرا بے مرزوم واطوفی بلب الماں کون تولے اوتی کے لیے یہ بات مفید ہے ماں کون تو لے یہ لام جہاد ہے ماں کون تو منفی کے بعد آ رہا ہے تاکید اور مزار منصوبہ رہا لے اتری آہ آس لے یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو طواف کر رہے تھے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ایک کوڑ والی عورت کے ساتھ گزرے وہ طواف کر رہی تھی آپ نے فرمایا یا مطالعہ اللہ کی بندی لاتو دن ناس لوگوں کو تکلیف نہ دے وجلسی بھی بیٹھے گھر میں بیٹھ گئے وہ بیٹھ گئی اس وقت کے بعد ایک شخص آیا بیوی بی کے گھر سے گزرا تو دیکھا بیٹھی کہا جس نے تجھے روکا تھا وہ فوتوں گے تباف کرا تو بیوی نے کہا کہ میں زندگی میں اس کی فرما برداری اور کر کے جانے کے بعد میں ان کی نافرمانی کروں یہ کام میں نہیں کر سکتا کیا ایمان والے لوگ اس کو تارک جمیل نے بیان کیا کہ میں وہ وہ وہ, ز... وہ مر گیا ہے لیکن اس کا خدا زندہ ہے یہ بات نہیں مانتا یہ بات اس کی زندگی میں اس کی بات مانوں اور وفات کے بعد نہ مانوں میں ایسا نہیں کر سکتا اب اب اب یہ مسئلہ اس نے تارک جمیل نے کہاں بیان کیا کہ ٹی وی والا اس سے پوچھ رہا ہے کہ جناب یہ بتائیں کہ کھانسی وغیرہ اس طرح کسی کو آتی ہے تو ایسے شخص کو مسجد سے روکا جا سکتا ہے کہ نہیں اس نے کہا روکا جا سکتا ہے دلیل یہ پیش کر دیں دلیل میں یہ پیش کر رہا ہے حضرت عمر کا قصہ علماء دیوبند جو ان کے ہیں انہوں نے تو صاف کہہ دیا کہ وہ عالم نہیں ہے انہوں نے کہہ دیا کہ وہ عالم نہیں لیکن مجھ پر جو بات یعنی اس دعوے پر جو دلیلیں ان میں سے ایک میرے دوست یہاں پر اللہ اکبر اس نے اس کو اتنا بھی سمجھ نہیں آئی کہ یہاں پر صاف لفظ ہیں حضرت عمر نے فرمایا لا تو دن ناسا لوگوں کو تکلیف نہ دیں کوڑ والا جو شخص ہوتا ہے نا اس کے جسم سے نکلتی ہے بدبو وہ بدبو لوگوں کو تکلیف دیتی ہے تو اس وجہ سے روکا جا رہا ہے کہ لوگ اس کو اس سے تکلیف محسوس کر رہے تو اس وجہ سے فرمایا بیٹھ جا گھر میں اس وجہ سے نہیں کہ بیماری اوڑھ کر دوسروں کو لگ جائے گی یا والا نہ آئے ابھیمان سے بتاؤ اگر تارق جمیل کے فتوے پہ چلتے ہیں کھانسی والے مسجد میں نہ آئے اچھا آج کل کی ببائیں وبائیں جو عام ہے شوگر والا شوگر آم ہے کینسر عام ہے ایسے بلڈ پریشر عام ہے کالا جرکان عام ہے ٹی بی عام ہے ہزاروں قسم کی بیماریاں ہیں اور شوگر تو تمہیں پتہ ہے ہر دوسرے بندے کو ہے تو نہ کھانسی والا مسجد میں آئے نہ ٹی بی والا نہ کوئی بیماری والا ہے ایمان سے بتانا پتہ نہیں یہ تارک جمیل کو خود کتنی بیماریاں ہوں گی تو ایمان سے بتانا اب مسجد میں کون آئے صاحب سب تو رک گئے اور حضرت نے اتنا نہیں سوچا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف مسلم شریف کی یہ حدیثیں ہیں حضور نے فرمایا کہ وہ امام بہت بڑا فتنہ ہے بہت ناراض ہوئے اس امام پر جو کاق لمبی کرتا ہے حضور نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں پیچھے مریض بھی کھڑے ہوتے ہیں کمزور بھی کھڑے ہوتے ہیں ملہن جی اگر تمہارے نظریے کے مطابق سب بیماروں کو مسجد میں روک دیا مسجد سے روک دیا جاتا ہے تو پھر آپ علیہ السلام کیوں فرما رہے ہیں کہ پیچھے مریض کھڑے ہیں ان کا بھی خیال کرو معلومہ مریضوں کو مسجد سے روکنا تمہارا کام ہے رسول کا کام نہیں ہے رسول تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ مسجد میں آؤ مولی جی بہت ہی جراثیم جڑ گئے ہیں یوروپ کے جراثیم بہت ہی جڑ گئے ہیں بھائی اس وجہ سے روکا جا رہا ہے لات یہ لفظ ہے اور حضور نے بھی یہی وجہ بیان کی آج اس ویگر کے اندر یہ اذا کا باعث ہے اس وجہ سے روکا جا رہا ہے یہ تکلیف پہنچتی ہے اگلا دکھ محسوس کرتا ہے جار یہ تو یہ ہے مقصد یہ مقصد نہیں ہے کھانسی اب کھانسی والوں کو عذاب میں ڈال دیا یہ موسم ہے یہ سال کھانسی ہے یہ ہر سال کھانسی آتی ہے اور روایتیں ان سے پوچھو, پوچھو, پوچھو بیمار, بیمار, بیمار, بیمار کو پوچھنے مریض آدمی کو آدمی آدمی پوچھنے تو پوچھنا سننا تو ایجھے نہیں ہے جس کو یہی عادت کہتے ہیں اور تیمارداری کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کو پوچھنے جاتے تھے حضور نے حکم فرمایا بیمار کو پوچھو جا کر اور پھر ہاتھ رکھ کے سلام کر کے اس سے پوچھو رسول اکرم تم کہتے ہو دور رہو اور رسول فرما جا کر خود پوچھتے ہیں بیماروں کو اور ہمیں بھی کہتے ہیں پوچھنے کا اگر بیماروں سے دور رہنا ہے تو بتاؤ پوچھے گا کون اور میرے خیال میں مستر جناب جو تھا مستر جناب صاحب کو انہوں نے اس طرح مارا ہاں کہتے ہیں جب وہ بیمار ہو گیا آخر وقت میں تو اس کا قریب کوئی نہیں لگا وہ آخر میں تڑپ تڑپ کے مر گیا مجھے لگتا ہے انہوں نے یہ جو علم پڑا ہوا تھا اس پر عمل کیا اگر قریب ہوتے ہیں بابا جی کا تو بیماری لگ جائے بابا جی تو تڑف رہے ہیں تو ہم نہ تڑفنے لگ جائیں کیا بات ہے خوب اپنے بابا کے ساتھ وفا کیا بھائی سیدھی ساری بات ہے ہمیں تو اللہ کے رسول نے وفا کا سبق دیا وہ ایک طرف بابا سمجھتے ہو اور کہتے ہمارا محسن ہے اور دوسری طرف سے اس کے ساتھ بے بےفائی کی ہے اس کے ساتھ دغا بازی کی ہے اس کا خیال نہیں کیا اور تڑپ تڑپ کے مر گیا اور یہ شکایتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں تو معلوم ہو بھائی یہ سب باتیں انہوں نے بنا رکھی ہیں اور کیوں ظلم کرتے ہیں کہ ہمارے رسول کی طرف منسوخ کرتے ہیں ایسی باتوں کا یہ جو نتیجے نکال رہے ہیں اور جن کو احتیاطی تدابیر کہہ رہے ہیں میں ایمان سے کہتا ہوں ان کا شریعت سے کوئی ثبوت نہیں ہے یہ طرف اپنی طرف سے بنا رہے ہیں یا یور کی طرف سے گمراہی دے رہے ہیں اور یہ صفائی صفائی کا ڈھونگ رچا رہے ہیں یہ بات سمجھو یار جتنے جن علاقوں میں یہ وائرس آئی ہے وہ علاقے انتہائی صاف ہیں انتہائی ستھرے ہیں ہمارا پاکستان انتہائی کوڑا ہے وہ بھی ہمارے ایسے ایسے گاؤں ہیں کہ جہاں پر دیکھو ایمان سے پورے علاقے جی سب سے زیادہ گندے چھپڑ وہاں جی گندا گوبر وہاں گندا چکڑ وہاں عجیب بات ہے چائنا صاف ستھرا تھا اٹلی صاف ستھرا ہے چائنا میں آیا ان کے بکول یہاں سے چھلانگ لگائی درمیان میں افغانستان آتا ہے وہ بالکل کوڑا کوئی صاف علاقہ बारे نہیں ہے کوڑا علاقہ ہے یعنی مطلب ہے کہ بھائی صفائی کے لحاظ سے بالکل گیا گزرا ہے ایسے ہے نا یہاں سے چھلانگ لگائی پاکستان سے گزرتے ہوئے یہ پٹانوں کا علاقہ کتنا صفائی والا ہے ایمان سے بتاؤ ہر پٹھان کے منہ میں اتنا اتنا نسوار ہوتا ہے ہوتا ہے کہ نہیں اس کو صفائی کر ہیں یہ سب جر کے منہ میں نسوار ہے ان کو چھوڑ گیا اور سیدھا چلا گیا اٹلی جی در بہت ہی صفائی تھی ادھر چمڑا ادھر صفائی والوں سے اٹھا اور صفائی والے تلاش کر کے یہ پتہ نہیں کتنا میٹرک پاس ہے ایم میں پاس وائرس ہے اتنا دور جا کر صفائی والوں کو لوٹتا ہے کہتا یہ ہمارا بھائی ہے اس کو لاٹ اور ہمارا ستوں کی یہ ہمارے ساتھ قصور کے گائے ہوئے ہیں ایمان سے جو جہان کی گندگی وہاں غلاظت دیکھو وہ اچھے ہیں اور میں ایک کو وائرس لگا اور صاف ستھروں کو چمڑ گیا وہ شرم آنی چاہیے خدا خانہ خراب کرے تمہیں ہمیں بھی صاف کر کے ہماری وائرس کے ساتھ دوستی لگانا چاہتے ہو شرم تو یہ کم بخت کیا کر رہے ہیں یار ایمان سے بتا دیکھو کیا وجہ ہے آ صاف علاقے میں کیوں آیا تم تو کہتے ہو صفائی کرو صفائی وائرس سے بچنے کا یہی طریقہ ہے اور جہاں صفائی تھی وہیں پر آیا ہے میں معلوم ہُوا اس کا صفائی کے ساتھ جھگڑا ہے سمجھ نہیں آ رہی لانٹی ہو شرم کرو صفائی نہ بتاؤ ایمان اور غیرت بتاؤ ایمان اور غیرت بتاؤ صفائی نہ بتاؤ صاف علاقہ بغیرت ہو تو چمبڑ جاتا ہے یہاں ایمان والے ہوں ایمان سے ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے پاس پولیس والے بیٹھتے تو پولیس والے نے یہی کہا اس نے کہا جی صاف سفر ہے لیکن یہ اندر صفائی چاہیے کہنے لگا مارگلاور جو تھا نا اسلام آباد کا وہ بڑے صاف ستھرے پڑے تھے جی وہ کہنے لگا ہمارا ملازم ملازم جو ہے اس نے جا کر ہمیں بتایا اس نے کہا ہم نے اپنے ہاتھوں سے سو سو, سو, سو لڑکیاں نکالیں سو لڑکوں کے ساتھ جی صاف ستھرے مرے تھے جی صفائی والے مرے ہوئے تھے بڑے جی؟ ہوں اور عجیب بات ایمان سے کہتا ہوں تارک جو ہے یہ مقیم میں کینیڈا ہے اور جتنے ہیں تا با تھا کہ اور یہ نہیں کہتے کہ جنا چھوڑو حیس سے ثابت ہے سیدوں میں کہ یہ وبا تعاون شروع ہی بنی اسرائیل میں زنا کی وجہ سے ہوئی تو جو سبب ہے اس کو تو کچھ چھیڑتا نہیں ہے ان کو پتہ ہے کہ ہمارا ماحول معاشرہ تعلیمی نظام سب زنا, زنا کے اسباب ہیں تو ہم کیسے روکیں گے کسی نے ایمان سے زنا, کے رو, زنا سے رکنے کا نام تک نہیں لیا لیا ہے کسی نے نصیحت میں کسی نے کہا یار یہ بدکاری نہ کرو بدکاریوں سے توبہ کرو زنا سے توبہ کرو ٹی وی پہ ہی بگڑتی تھے توبہ کرو یہ اسباب ہیں اللہ تعالی کے وبا بلانے کے عذاب بلانے کے کسی نے رسیحت کی ہے مکاری کے ساتھ رونا شروع کر دیتے ہیں پتا ہے ان کو کہ ہم کیا کرتے ہیں سارا پتا اور آخر میں یہ بتانا چاہتا ہوں ایمان سے کہ جتنا یہ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں اور بے صبرہ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کسی کے اسے بے یقین بنا رہے ہیں یہ لوگوں کو الٹا عذاب میں مبتلا کر رہے ہیں اور ان کی بربادی لا رہے ہیں اور جو ان کا کسی کو اجر و سواب ملنا تھا وہ ختم کر رہے ہیں ضائع کر رہے ہیں حدیث بخاری شریف میں ہمہ عائشہ صدیقہ فرماتی کتاب و کے اندر عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا تعاون کو wirthan. حضور نے فرمایا مائے مائے مائے مائے یہ عذاب تھا جس پر چاہتا اللہ تعالی اللہ بھیجتا ہے لیکن مومنوں کے لیے اس کو رحمت بنا دیا پلے سب میں نے آپ دل جو بھی فرمایا بندہ جب بابا آتی ہے تاؤن آتی ہے وہ اپنے شہر میں صبر کے ساتھ رہ جاتا ہے نکل کے نہیں جاتا یہ نہیں ہے کہ مزدور ہے بےچارا بھاگ کے چلا جا رہا ہے مدرسے والا بھاگ کے چلا جا رہا ہے کدھر جا رہا ہے جدھر جا رہا ہے ادھر نہیں آنا یہ کیا ڈرامہ ہے یہ چھٹی کرا دینی سب بھاگ جاؤ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ بھئی گھر میں نہیں آ سکتی گھر والوں کے ساتھ سنا ہے اس کی کیا یہ کیا ڈرامہ ہے اگر آ جائے گی تو گھر میں بھی آ جائے گی جہاں پر رہ رہا ہے یہ بھی تو گھر ہے اس کا حضور نے فرمایا جو اپنے شہر سے نہیں نکلے گا جہاں جہاں رہ رہا ہے وہاں سے نہیں نکلے گا صبر کرتے مختصر بند کے لفظ اور روایتوں میں کہ اللہ تعالیٰ سے ثواب لینے کے لیے جو آئے گا خدا کی طرف سے آئے گا دیکھی جائے گی فرمایا اس کا عقیدہ ہے کہ جو پہنچنا ہے خدا کی طرف سے پہنچنا ہے فرمایا اس کو اس نیت سے ہی سو شہید کا ثواب مل جائے گا شہید کا عجب مل جائے گا شہید تعریف مل جائے گا شہادت کا رتو ثواب مل جائے گا چاہے مرے چاہے نہ مرے اللہ ہو یہ لفظ, لفظ دیکھو کہ کیا ہیں سال تو رسول اللہ فیس کو یہ بخاری شریف ہے بھائی شاہی شہید کا سوال ہے لیکن اس معنی کی وضاحت کرتے ہوئے اس معنی کی وضاحت کرتے ہوئے امام رسکلانی بدر فرماتے ہیں فرماتے ہیں یہ سب کچھ انہیں لوگوں کے لیے ہے جو مطمئن ہو کر اللہ کے ساتھ یقین لگا کر رہے ہیں فرمایا جو لوگ اب اگلے لفظ دیکھو جو ایسے لوگ نہیں ہیں ان کے لیے صرف عذاب بن جائے گا آپ فرماتے ہیں اسی وجہ سے بہت سے لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ پریشان ہو جاتے ہیں تنگ ہو جاتے ہیں کر دیتا ہوں اور ہیلے کرتے ہیں مختلف اور مختلف قسم ہیلے تلاش کرتے ہیں اس سے بچنے کے جیسے دم جھاڑے کرواتے ہیں اور یہ انگوٹھییں پہنتے ہیں اور دیا دیتے ہیں ہاں جی تعبض گنڈے ڈالتے ہیں سروں میں کوئی اد وغیرہ اور دروازوں پہ لکھتے ہیں اور برے بد فالے لیتے ہیں اور بہت سے کھانوں سے بچتے ہیں نہ کھانا یہ مر جائیں گے یہ نہ کھانا اس میں یہ جی ہے اور پھر یہ کہتے ہیں ہا پانی خراب ہے جی اور سبب حقیقی اور اصل جو ہے اللہ تعالی کی طرف سے سمجھنا وہ بادن ان کے اندر نہیں آتی ہے اور پھر جنازوں میں جنازوں میں شریک نہیں ہوتے جیسے آج کل وہ مر رہا ہے اس کو ہاتھ بھی لگاتے اتنے بے زمیر بےغیر بن گئے ہاتھ بھی لگاتا تستا جلد وہ دم ہے اور جنازے میں شریک نہیں ہوتے فرمایا یہ سب یہ سب آج آج آج باتیں آج آج آج جو ثواب ہے اس سے محروم کرنے کی لو میں اس سے تک بچ نہیں سکتا جو مرے گا وہ الٹا جو ثواب ملنا تھا اس سے بھی مارویو کون سا کیا بتا رہے ہو یہ باد میں میں عبارت پڑھ دیتا ہوں فہد اجافی میں یقیناؤں روشاد تھا اللہ روس واہ تقتبع على الابواب هو <تصفيق> <عو> اللي بيوصلك <تصفيق> و... وا وتطلبس بانواع من الذر الله تنهى عن كثير من المعقولات وغيرها ويحال الامر على الهوى والماء من غير نظر الى السبب الحقيقي ومادته الصحيحه والتجنب لحضور الجنايز التي ترقق تركك... التي ترقق القلب وتستجلب الدمع وتثير الخشيع خوشی آشی ہو شہادت عجیب بات یہ ہے دوستوں بزرگوں نے لکھا ہے کتابوں میں تعاون سے بچنے والے جب ڈر کے ڈر سے بچنا چاہتے ہیں نا وہ بچا کوئی نہ تاریخ میں خلیفہ عبدالعزیز بن ماں عبد العزیز بن عبد الملک کی میرے خیال میں بات ہے کہ وہ بھاگ رہا تھا تاؤن سے اس کو راستے میں ہی مل گئی بار صورت میرا مقصد یہ ہے اعلی حضرت امام اہل سنت کا اکثر میں وہ فتبہ سناتا ہوں آپ فرماتے ہیں جو مولوی جو مولوی حضرات یا دوسرے تیسرے لوگوں کو کہتے ہیں ادھر ہاتھ نہ ملا وہ فلان فرمایا ان کے پیچھے نماز جاتے وہ آرام کام کر رہے ہیں یہ چند باتیں میں نے اس وجہ سے کی کہ تاکہ ہمارے اسلام کو خراب نہ کرے بادشاہ سے باقی جو کچھ کرتا ہے ہمیں پریشان کرنے کی کوئی کوشش نہ کرے ہمارا یہ مذہب ہے اور ہمیں اپنے مذہب سے ہٹانے پر کوئی مجبور نہ کر اللہ حال شاہ